صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم قلق السماوات والأرض منها أربعة حرم من المحترم بني بهايو وقابل اسلام واردهنو اللہ رب العالمین نے وقت کو پیدا کیا زمانے کا خالق وہ ہے اور اللہ رب العالمین نے وقت کو تقسیم کیا سالوں میں مہینوں میں اور اسی طرح سے ہفتوں میں دنوں میں اور گھڑیوں میں پھر اللہ رب العالمین مالک ہے اس کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے کسی اور چیز پر فضیلت دے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بعض اوقات کو بعض دوسرے اوقات پر فضیلت دی اس فضیلت کا مقصد یہ تھا کہ بندے ان اوقات کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت کو بنائیں اور زیادہ سے زیادہ عدب حاصل کر سکیں یہی اوقات جن کو اللہ رب العالمین نے دوسرے اوقات پر فضیلت دی ہے ان اوقات میں انسان کا امتحان بھی ہے کہ لوگوں میں جو واقعی آخرت کی طلب رکھتے ہیں اور ثواب کمانے کی نیت ان کی ہوتی ہے ایسے اوقات میں وہ عمل کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ واقعی کون ہے جو فضیلت چاہتا ہے اور کون ہے جو لاپرواہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص اوقات میں ادر کا بڑھا دیا جانا خاص اوقات میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جانا یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے کی امتحان ہوتا ہے یہ امتحان اس چیز کا ہوتا ہے کہ کون آدمی ہے جو واقعی اللہ کی دیوی فضیلت کا صحیح استعمال کر کے اجر چاہتا ہے اور کون آدمی ہے جو موقع کا استعمال نہیں کرتا ہے اس کے لیے فضیلت والا وقت بھی عام اوقات کی طرف گزر جائے لہٰذا اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت اتنا عشر شہرا اللہ عشر اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں فی کتاب اللہی اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے یوم قلقاتی السماوات اب اور یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے منہا اردا طرح اور ان مہینوں میں سے چار قرمت والے مہینے ہیں چار قرمت والے مہینے ہیں یعنی ان مہینوں میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا لحاظ کرنا چاہیے عام حالات میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے اللہ کی حرام کی بچنا زیادہ ضروری ہے خصوصاً ان میں آپس میں لڑنا اور جنگیں کرنا یہ جائز نہیں ہے اسی لیے امن کے مہینے ہیں اور یہ حرمت والے مہینے ہیں جس میں جنگ کرنا اور دوسروں سے لڑنا جائز نہیں ہے یہ کون سے مہینے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاج الوداع میں آپ نے فرمایا آج زمانہ گھوم کر اسی طرح لوٹ آیا ہے اپنی اصل حالت پر لوٹا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اصن تو اتنا اشر سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے مینہ حرم اور جن میں سے چار مہینے حرمت والے ہوتے ہیں تلا قطم متوالیات تین مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں تلا قطم متوالیات القاعدہ وضول حجا والمحرم حرمت والے مہینے چار ہیں ان میں سے تین مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں آخر کے دو مہینے سال کے ذلقادہ اور ذلحجہ ذلقادہ جیسے بھی چلتا ہے اور ذلحجہ جو اس کے بعد آنے والا ہے اور والمحرم اور جو اس کے بعد آتا ہے جو نئے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اس اعتبار سے تینوں مہینے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرُ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ اور رجب مور کا مہینہ رجب کا مہینہ جو جمعہ اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے جمعہ ثانی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے تو کل ملا کر سال میں بارہ مہینے اللہ کی طرف سے طے ہیں یہ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے بارہ مہینوں میں سال کو تقسیم کیا ہے اور یہ مہینے ان مہینوں میں چار قرمت والے مہینے ہیں تین مہینے وہ جو لگاتار آتے ہیں ذو ذو اور محرم اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے تو اس حدیث کو امام الباری نے روایت کیا اسی طرح سے امام مسلم نے اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے سال میں اللہ تعالی نے چار مہینوں کو چنا حرمت والے مہینے ان کو قرار دیا تاکہ بندے خاص طور سے ان مہینوں میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچیں اور خاص طور سے یہ مہینے حج اور دوسری عبادات سے متعلق ہیں آئیے دیکھتے ہیں عشر دلحجا یا دلحجہ کے دس دنوں کا قرآن میں کہاں ذکر آیا ہے اور اس کی کیا قبیلت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے و وليال واشر و شقل یہ سورہ الفجر کی آیت نمبر ایک سے تین ہے اللہ نے فرمایا ولفجر فجر کی قسم ولفجر واش اور دس راتوں کی قسم و شف اور شف کی اور وطر کی قسم آئیے ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعین کے معنی کیا ہے سلف کے اقوال کی روشنی میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ولفجر سے مراد کیا ہے اب یہ کثیر علیہ فرماتے ہیں ام الفجرو ف معروف ان فجر کہتے ہیں معروف ہے سب کو معلوم ہے فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے فجر سے مراد صبح ہوتی ہے صبح سے مراد وہ وقت جو فجر کا شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کا سورج نکلنے کے بعد نہیں بلکہ سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ام الفجرو ف معروف ہن وہ علی وابن عباس و مسروح ومحمد بن و المراد به فجر و النحر ابنقاب البی فجر یومن العشر ابن عباس حضرت علی ابن عباس اکرما مجاہد اور سدی ان کا قول ہے کہ فجر سے مراد فجر ہے یعنی وہ وقت جہاں سے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے لیکن مسروق اور محمد ابن نکاب حلق یہ کہتے ہیں یہ تابعین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر فجر نہیں ہے سال کے بارہ مہینوں کی فجریں نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد ایک خاص فجر ہے اور کہتے ہیں وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ المراد بھی فجر یوم النحر خاص ہے اس سے مراد عید کے دن کی جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن کی فجر مراد وہ صبح مراد ہے وہ ہوا خاطمت اللہ علی اور وہ اللہ علی جو ہوتی ہے اس کے خاتمے پر ہوتی ہے یعنی جو دلہجا کی دس راتیں ہیں ان دس راتوں کے ختم ہونے کے بعد جو فجر آتی ہے یہاں وہ مراد ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں وہ لیاش ہوں اور دس راتوں کی قسم اس سلسلے میں ابن کثیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں, العشر المراد بها عشر کہتے ہیں دس راتیں اس سے مرادا کی دس راتیں کما قال ابن عباس الزبیر ومجاہد زبیر واحد من السلف غیر واحد ہیں کہ جیسے کہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر اور مجاہد اور اسی طرح سے سلف میں سے کئی لوگوں نے بات کہی اور بعد والے خلف جو ان کے بعد آئے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے یہ تفصیل ابن کثیر نے ابن کثیر نے کہا ہے تو لیالی العشر دس راتیں ان دس راتوں سے مراد زلحجا کی دس راتیں تو فجر اور زلحجا کی دس راتیں پھر شف اول اور شفع اور وطر کی بھی فصل شفا کس کو کہتے ہیں جو دو دو کی جوڑی والے ہوتے ہیں جیسے دو چار چھ آٹھ دس بارہ اس طرح سے آپ چلتے جائیں جو دو کی جوڑی ہوتی ہے جو دو سے شروع ہوتا ہے اور وطر یا وطر جس کو کہتے ہیں وہ ایک والا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دو اس میں جوڑتے چلے جائیں تو ایک تین پانچ سات نو اس طرح سے وطر شروع ہوتا ہے یا اس کو وطر بھی کہتے ہیں تو اشف اور الوطر دو کی جوڑی والے اور ایک کی جوڑی والے تو اس طرح سے اللہ نے قسم کھائی جس کو اور اور آپ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تابے کہتے ہیں کہ وشف الوطر قل شن سما والبر ولبر ولبح ونس وشمس والقمر کہتے ہیں ہر چیز کی ایک جوڑی ہوتی ہے جیسے اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک کی جوڑی جوڑی ہے جیسے آسمان اور زمین زمین اور پانی بر یعنی لینڈ جس کو آپ کہیں گے تو زمین اور پانی جن اور انسان اور اسی طرح سے سورج اور چاند یہ ساری چیزیں ہر ایک کی جوڑی ہیں چاہے آپ اس میں اور جوڑ لیں دنیا اور آکرت زندگی اور ماں ہر چیز کی جوڑی ہے لیکن کہتے ہیں کہ الود ع ایک اکیلا اللہ ہے جس کی جوڑی نہیں ہے اللہ کی کوئی جوڑی نہیں ہے تو اللہ تعالی الوتر ہے اور باقی تمام مخلوقات یہ کی کیا ہیں الشفع ہے یہ تفسیر کی میں امام ابن جری رقتبری نے ذکر کیا ہے ابن کثیر کہتے ہیں يَوْمَ لیکن کہتے ہیں کہ وکر سے مراد عرفات کا دن ہے لکھو نہیں <اتَّاتح> اس لیے کہ عرفات کا دن کون سی تاریخ کو ہوتا ہے معلوم ہونا چاہیے ہم کو ارپا کا دن نو تاریخ کو ہوتا ہے لکھو نہیں <اتَّاتح> اس لیے کہ عرفات کا دن نوی زا کو ہوتا ہے وہ ان شپا یومن اور شفا سے مراد نحر کا دن ہے یعنی عید کا دن ہے لکونی ہی الائش اس لیے کہ وہ دس ظلم کی کو ہوتی ہے وہ ابن عباس و اک ریما و بہات اے یہی بات ابن عباس اکرمہ اور بحاک نے بھی کہی ہے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ الفجر سے مراد عید کے دن کی فجر ہے اس لیے کہ آج عید کا دن ہے اور آج قربانی ہونے والی اور افضل دن ہے قربانی کے دنوں میں سب سے افضل دن وہ ہے جو عید کا دن ہوتا ہے اور اس کے بعد ولی الناصر سے مراد ذلحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں اور وہ شب سے مراد یہ الوطر سے مراد عرفا کا دن ہے اور اشب سے مراد عید کا دن ہے تو یہ جو صورت ہے اس کے تفصیل میں اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کے اوقات کی قسم کھا کے کہا ہے نشر و شف الوقر عید کا دن عید کی صبح اور لیالی العشر اور اسی طرح سے عرفہ کا دن اللہ رب العالمین نے ان اوقات کی قسم کھا کے آگے بات کہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں کچھ ہیں یہ علامات ہیں جن کو بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا کے بیان کر رہا ہے تو اس کی فضیلت اس سے بھی معلوم ہوتی کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ایک دن کون تھا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایاب العشر دنیا کے جو دن ہوتے ہیں سال بھر کے جو دن ہوتے ہیں ان میں افضل ترین دنوں میں سے افضل دن کون سے ہیں ایام ملاشر ایام العشر سے مراد دس دن یعنی کے دس دن یہ باقی سارے دنوں کے مقابلے میں افضل ہیں تو سارے دنوں میں افضل ترین دن ایام العشر ہیں اس کو امام البزار نے روایت کیا اور یہ حبیث صحیح ہے ابن حجر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کی کیا وجہ ہے کہ افضل ترین دن ہیں کہتے ہیں, <متنی> أَنَ عشر <دلحجّة> کہتے ہیں جو چیز بظاہر دکھائی دیتی ہے کہ کیا سبب ہے کہ اشر دل ہجا دلحجا کے دس دن ان کا دوسرے دنوں کے مقابلے میں امتیاز ہے ان, ان کی خصوصیت ہے وہ کیا خصوصیت ہے کہتے ہیں مکان حاطل عبادت کی اس لیے کہ ان دس دنوں میں عظیم ترین بنیادی عبادات جمع ہو جاتی ہیں وہ کیا ہے وہ سیاح وہ صدقہ تو وہ حج نماز روزہ صدقہ اور حج یہ چاروں چیزیں ان دنوں میں جمع ہیں رمضان میں حج جمع نہیں کر سکتے آپ لیکن روزہ ان دنوں میں بھی جمع ہو جاتا ہے اس لیے کہ تاخیر کو کیا ہوتا ہے نو کو اربا کے دن روزہ ہوتا ہے تو روزہ صدقہ نمازیں اور اسی طرح سے حج یہ ساری چیزیں ان میں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ جو دس دن ہیں اتنی خصوصیت اور قبیلت ہے کہ ان دس دنوں میں یہ چاروں چیزیں جمع ہوگی اربا کا روزہ ہو گیا اس کے علاوہ دس دن کے روزے ہیں پھر آپ قربانی کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں اس میں خرچہ آپ کا ہے صدقہ اس کے اندر ہے حج کا عمل خود ہے اور نماز اتنی ساری آپ کی ہیں تو یہ ساری چیزیں چاروں چیزیں جو اسلام کے ارکان میں سے ہیں اسلام کے بنیادی اعمال میں سے ہیں اور آپ دیکھیں اس میں شہادتیں جو کلمات ہیں وہ بھی اس میں آپ جمع کر سکتے ہیں تو اس میں اللہ کا ذکر بھی جمع ہو جاتا ہے توحید کا کلمہ بھی جمع جیسے آگے حدیث آئے گی اس میں اس سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں ولا کفی غیر ہی لیکن یہ ساری چیزیں ان دنوں کے علاوہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان دس دنوں کو جو فضیلت دی ہے وہ ان چاروں عبادتوں کے اور اس کے علاوہ عبادات کے جمع ہونے کی وجہ سے اشر ذلحجہ اور رمضان کا آخری اشرا رمضان کا آخری اشرآ اور زلحجا کا پہلا اشرا ان میں افضل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں دیکھ دیکھ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من رمضان افضل کا پہلا اشرا پہ اشرا سے مراد پہلے دس دن اور رمبان کا آخری اشرا ان دونوں میں ائما اول ان دونوں میں کیا افضل ہے کون کا افضل ہے فعجابہ ابن تحمیر احمد اللہ نے فرمایا ایام عشر دل حجت افضل من ایام العشر میں رمضان ذلہجہ کے 10 دن رمضان کے 10 دنوں سے ذلہجہ کے پہلے 10 دن, دن رمضان کے آخری عشرے دس کے 10 دنوں سے افضل ہیں اور کہا کہ اللیالی العشر الاواخر من رمضان افضل من لیالی عشر ملیالی اشردا لیکن رمضان کی آخری دس راتیں دل کی پہلی دس راتوں سے افضل ہیں تو چوبیس گھنٹے جو ہمارے ہوتے ہیں یوم جس کو آپ کہیں گے یہ نہار اور لیل سے بنتا ہے عربی میں یوم کہتے ہیں پورے دن رات کے مجموعے کو رات اور دن مل کر ایک دن بنتا ہے اب اردو کی مجبوری ہے आप क्या कहेंगे रात और दिन मिलके क्या बनता है एक दिन तो फिर से दिन आ गया लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है अरबी में क्या है इंग्लिश में भी मजबूरी है आप कहेंगे डे और नाइट मिलकर वन डे बनता है अरबी में ऐसा नहीं है अरबी में क्या है नहर और लैल मिल क्या बनता है यौ तो दिन जो बनता है वो यौम और लैल से मिलकर बनता है तो نہار اور لیل نہار جو رمضان کے دس دن ہیں آخری عشرے کے ان سے افضل دلحجا کے دس دن ہیں لیکن راتیں رمضان کی افضل ہیں اور دن دلحجا کے یہ مجموع پتاوا میں ابن سیم رحمت اللہ علیہ نے بات کہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اشرد الحجا کے امان کی کیا فضیلت ہے دس جو دن ہوتے ہیں ان میں امان کی کیا فضیلت ہے ابن عباس رضی اللہ رضی اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ ان دس دنوں میں عمل کرنے سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہے جن میں عمل کیا جائے دجا کے دس دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے جو نیکیاں انسان کرتا ہے کسی اور دن میں کرنے سے کچھ وہ افضل نہیں ہے یعنی ان دس دنوں میں عمل سب سے افضل ہے اور ان دس دنوں میں جو نیکیاں اور جو امال کیے جاتے ہیں وہ باقی تمام امال سے افضل ہیں تابا نے پوچھا قالوا ولل جہاد کیا جہاد سے بھی افضل ہے قالوا و جہاد جہاد بھی سے افضل نہیں ہے الا رجل خرج مال ہی ولم ہے ہاں مگر وہ انسان جو اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر نکل جائے یعنی دین کی خاطر نکل جائے جہاں مطالبہ ہے اور قلم ید وشی اور پھر واپس نہ لوٹے اس کو امام الباری اور تر ابوداود نماجا نے روایت کیا ہے تو اللہ کے دین کی خاطر ایک انسان اپنی جان اور اپنے مال کو لٹا دے یہ تو سب سے افضل ہے لیکن باقی دیگر اعمال ہیں دین کے لیے لڑنا دین کی حفاظت کے لیے دین کے دفاع کے لیے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس سے بھی بڑھ کے جو ہیں یہ ان دنوں میں جو آدمی اعمال کرتا ہے نمازیں ادا کرتا ہے روزے رکھتا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے تو یہ یہ حدیث ہم کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ان دس دنوں میں نیکی کرنا بہت زیادہ افضل ہے امام دارمی کے الفاظ ہیں دارمی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل عملو فی ایام افضل من العمل فی عشر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اس سے باقی دنوں میں کیا گیا عمل افضل نہیں ہو سکتا ہے ذی کے 10 دنوں میں کیا ہوا عمل باقی تمام دنوں کے اعمال سے افضل ہے امام دارمی نے اس کو نقل کیا ہے آئی دیکھتے ہیں ان 10 دنوں کے اعتبار سے قربانی کے تعلق سے کیا احکام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تم میں سے کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو آگاہی کا ارادہ رکھتا ہو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ ہی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کتروائے یعنی جو آدمی یہاں پر دیکھیے کیا ہے نمبر ایک بال اور ناخن کاٹنے سے رکنا یہ کب سے شروع ہوتا ہے جیسے ہی زلحجہ کا ہلال دکھائی دے آدمی کو بال اور ناخن کاٹنے سے رک جانا چاہیے لیکن یہ کس کے لیے ہے وہ اراد احد کم عینی <بَحِي> تم میں سے کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو جو آدمی چاہے جانور اس نے نہ خریدا ہو بس کوئی آدمی ہے اس کا پکا ارادہ ہے مجھ کو قربانی کرنا ہے اب جانور اس نے خریدا نہیں آ سکتے پی اور پیسے بھی اس کے پاس آئے نہیں ہیں لیکن وہ جانتا ہے کہ دو دن بعد پیسے آنے والے ہیں اور جا کے میں جانور گا آر لیکن ارادہ اس کا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب جانور خریدوں گا تب کاٹنا چھوڑ دوں گا نہیں ہلال دیکھا اس کو رکنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو فل وہ رک جائے انشاری ہی بالوں سے وہ اغباری ہی ناخنوں سے بال کتروائے اور نہ ناخن تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی اور استعمال ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہیں کتروائے گا قربانی کرنے والا یہ بال اور ناخن نہیں کاٹے گا اس کے گھر والے کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں وہ کاٹ سکتے ہیں لیکن اصل یہ کس کے لیے جو آدمی قربانی کر رہا ہے اصل وہ ہے اس کے گھر والے اس کے تابع ہیں لیکن یہ بات ان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں واحد کے سیرے میں سے کہا گیا ہے وہ اراد ارادوں تم میں سے کوئی قربانی کرتا ہے آپ نے یہ کہا کہ پھر وہ اور اس کے گھر والے سب کے سب رک جائیں یہاں پر واحد کلفظات آپ نے استعمال کیا ہے تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو وہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر کے تعلق سے ان دنوں میں کیا آیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ از دن فنا حج بل حج یات کا رجالم ولا کل بامر نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے اص دن پناہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کی پکار لگاؤ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ لوگوں کو حج کی خبر دو یا تو کا رجالم و تم نجا لگاؤ وہ آئیں گے پیدل رجالت وہ مری اور کمزور اٹھنی ہی صحیح اس پر آئیں گے سوار ہوتا ہے یہ اصین امین کلیہ امین دور دراز کے راستوں سے وہ حد کے لیے آئیں گے لیش ہدو منافع تاکہ وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے وہ فائدہ حاصل کریں ویم پرسم اللہ فی ایام معلومات اور معلوم دنوں میں اللہ تعالی کے نام کا ذکر کریں بہن جو چوپائے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطار رزق دیے ہیں ان پر اللہ تعالی کا نام لیں ان معلوم دنوں میں فقر منہا وہ اب ام تو تم بھی اس میں سے کھاؤ اور البائث محتاج اور فقیر کو بھی کھلاؤ یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم لوگوں میں ندا لگاؤ حج کی دعوت لوگوں کو دو وہ آئیں گے ضرور آئیں گے پیدل بھی آئیں گے اور جانور پر سوار بھی آئیں گے حتہ کہ مریل اور مردار اور ایک دم کمزور ترین اونٹنی پر بھی سوار ہو کے آئیں گے اور یہ آنے کے بعد کیا کریں گے دور دراز کے راستوں سے آئیں گے کیوں لد منافع تاکہ جو فائدہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے عبادات کے اعتبار سے یا گوشت کے اعتبار سے یا دینی اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے مادی اور معنوی روحانی اور جسمانی جو بھی فائدہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے وہ اس فائدے کو حاصل کرے اور ان جانوروں کو تاکہ وہ نام لیں اللہ کا ان معلوم دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیے ہیں جو ان کے لیے بطور رس اللہ نے ایسا کیے ہیں اور تم بھی اس میں سے کھاؤ اور محتاج پریشان حال اور فقیر سندس کو بھی کھلاؤ تو یہ بھی ایک من پات ہے لوگوں کے لیے کہ ان دنوں میں آئیں خود بھی کھائیں گے دوسروں کو بھی کھلائیں گے اور عبادتی اعتبار سے ثواب اور ادر بھی ان کے لیے ہے کہ وہ, وہ اعمال کریں گے جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کیے ہیں تو یہ الحج کے آرٹ نمبر ستائیس اٹھائیس ستائی اس آپ کی تفصیل میں ابن قطیر امت فرماتے ہیں انبن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الیام المعلومات ایام العش یہاں پر جو اللہ نے کہا کہ معلوم دنوں میں تو کہتے ہیں کہ یہ یہ الحجہ کے پہلے دس دن ہیں اللہ کہتے کہ امام البخاری نے بھی جزم کے ساتھ بالکل یعنی کے ساتھ یہ دس دن یہاں مراد ہیں ایام معلومات وہ روبی مسل ہوشاری مجاہد و قطع و آپا اب الجبیر الحسن و بحق و آپا القراسانی کہتے ہیں کہ یہی بات کہی ہے اور مروی ہے ابو مساش سے مجاہد قطع اقا جبیر اور حسن بصری بحاک اور اقا القراثانی اور ابراہیم نقی ان سب نے یہی بات کہی ہے کہ ایام معلومات سے مراد دس دن ہی جاتی ہے وہ شاہ کے والمشهور عن احمد ابن حمبل ان احمد ابن حنبل کہتے کہ یہی قل امام الشافعی اور امام احمد حنبل سے مروی ہے اور یہی قول ان کا مشہور ہے کہ ایام معلومات جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے یہاں جو اللہ نے کہا کہ اسم فی ایام معلومات کہ وہ اللہ کو یاد کریں اللہ کا نام لیں اللہ کے نام کا ذکر کریں ان دس دنوں میں تو اس سے مراد دس دن کون سے ہیں کہتے کہ دس دن کون سے ہیں یہی دلہجا کے دس دن ہیں یہ ایامان دلہ کے دس دن ہیں اور یہی ابن عباس اور ابو مسافری اور امام شا امام احمد اور بہت سارے سلف کا ہال ہے ان دس دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کے نام کا ذکر کریں آپ دیکھیں ان دنوں میں حاجی اللہ کا ذکر کرتا ہے لبئی کل لبیک اور اسی طرح سے دوسرے کئی اذکار ہیں صفحہ مرو اور کتنے سارے اعمال ہیں اسی طرح سے عید کے دن اللہ اور تین دنوں میں بھی کے دن آدمی ذبح کرتا ہے اس پہ بھی جانوروں پہ اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے ان دنوں میں غالب ہے اللہ کا ذکر ان دس دنوں میں اور عید کے دن میں خصوصی طور پر ہوتا ہے ابن کثیر میں نے تین دن کہہ اس میں اختلاف ہے اس لیے کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوگا کہ تین دن کیسے کہہ دیا عید کے بعد تین دن بعض علماء کا قول ہے کہ عید کے بعد قربانی کے دن دو ہیں اور بعض علماء کا قول ہے عید کے بعد قربانی کے دن دن تین ہیں اس میں اختلاف ہے اور راز قول اس میں کہ عید کے بعد قربانی کے دن تین ہے یعنی عید کا دن اور پھر اور تین دن جس کو ایامتریف کہا جاتا ہے ان چار دنوں میں قربانی ہوتی ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں قربانی صرف تین دنوں میں اس میں اختلاف ہے ابن کثیر فرماتے ہیں فرمایا کہا لوگوں میں حج کی پکار لگاؤ حج کہ اے ابراہیم لوگوں میں تم حج کے بارے میں پکارو ندا لگاؤ انہیں حج کی طرف بلانے کے لئے دائین لہم الی الحج انہیں حج کی لیے بلانے کے لئے الہذا هذا اللذی امرنا قبی بنائیہ اس گھر کی طرف جو الل... تم نے بنایا ہے اللہ کے حکم سے اللذی امرنا قبی بنائیہ جس کے بنانے کا ہم نے تم کو حکم دیا ہے وَذَكْ فَذُكِرَ أَنَّهُ قَالَ يَا <فضوهم> ابراہیم نے امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے بعض لوگوں نے یہ بات روایت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب میں لوگوں کو کیسے بات پہنچا سکتا ہوں اور وَصَوْتِي لَا کو میری آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے میں کیسے بلاؤں نادین اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم پکار تو لگاؤ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے تم پکارو تو صحیح تمہاری آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کہتے ہیں وقام فقا وکیل اعلی ابو ابی قبئی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے بعض نے کہا کہ ہجر کے مقام پر کھڑے ہوئے باز نے کہا کہ صفحہ میں کھڑے ہوئے باز نے کہا کہ ابو قبیس پر کھڑے ہوئے السلام نے ایک گھر بنوایا ہے تمہارے رب نے اپنے لیے ایک گھر بنوایا ہے تو تم اس گھر کا حج کرو قل جاج ابن کثیر کہتے ہیں یوں کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جک گئے پست ہو گئے حت ابل ارجا العرض یہاں تک کہ آواز زمین کے کناروں تک پہنچ گئی دور دراز علاقوں میں آواز پہنچی وہ اصمان منفیل ارحام ابل اسلاب اور اللہ تعالی نے آواز کو پہنچایا اور سنایا کن کو ان لوگوں کو بھی جو ارحام اور اسلاب میں تھے جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے اور جو باپ کی پیٹ میں بچے تھے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی ماں باپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تو جو ماں کے بطن میں اور باپ کی سلب میں تھے اللہ نے ان تک بھی آواز تو پہنچایا وہ عجاب اکل شعی ان سمیاں مد ارین اور ہر چیز نے اس کا جواب دیا چاہے سمیا من چاہے وہ پتھر ہو یا مدر ہو یا شجر ہو کوئی مٹی کا گھر ہو یا کوئی پیڑ ہو ہر پتھر مٹی اور پیڑ نے اس کو سنا اس کا جواب دیا وہ امن کا تبوا ہو انجو علایوں میں اور ہر ایک نے اس کا جواب دیا ہر ایک نے اس کا جواب دیا جس کے لیے اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا کہ وہ حج کرے گا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں نے اس کو سنا چاہے وہ بات کے سلب میں ہو لبئی اللہ لب ہر ایک نے جواب دیا کیا لبیک اللہ اکرمان کہتے ہیں کہ یہی بات ابن عباس اور مجاہد اور اکرمان اور سعید ابن زبیر اور ایک سے زیادہ کئی سلف سے وارد مروی منقول باتوں کا حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم آواز لگاؤ پہنچائیں گے ہم تو جس کی تغیر میں حج تھا جس کو توفیق ملنے والی تھی اس نے اس کا جواب دیا اور ساری پتھر مٹی اور پیڑ سب نے اس کا جواب دیا اللہ نے سب تک اس آواز کو پہنچایا ہے ٹھیک ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں زلجا میں روزے بھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کون سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی بیوی ہے جن کا نام راوی نے بیان نہیں کیا اور کسی صحابی کا نام اگر بیان نہ کیا جائے اس سے روایت پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ صحابی سارے کے سارے کیا ہیں معتبر ہیں جتنے صحابہ ہیں سب کے سب معتبر ہیں ان کی حالت اور ان کا نام معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسول تسعہ دن حجت و یوم عاشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذو کے نا دنوں کا روزہ رکھتے تھے اور اسی طرح سے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے و صلاقہ ایام من کل شہر اور ہر مہینے کے تین دنوں کا روزہ رکھتے تھے اول اثمین من الشہر والخمیسین اور مہینے کے پہلے اول اسنعین مہینے کے پہلے پیر اور و الخمی اور جمعرات دونوں جمعرات کا روزہ رکھتے تھے تو اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ کے نو دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے امام نوی نے کہا کہ بعض روایت میں آئے کہ نہیں رکھتے تھے حضرت عائشہ سے روایت آئی ہے تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں رکھتے تھے بہت ممکن ہے ان کو اس کا علم نہ ہو لیکن یہ روایت بتلاتی کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی رکھا ہو کبھی نہیں رکھا ہو تو حضرت عائشہ نے نہ رکھنا دیکھا اور جن صحابیہ نے بیان کیا انہوں نے رکھنا دیکھا ویسے ہی جیسے بہت ساری روایت ہیں جس میں حضرت عائشہ سے نفی ہے اور دوسرے صحابہ سے اس کا اقرار موجود ہے اگر کسی روایت میں ایک صحابی انکار کریں اور دوسرے صاحب کہ ہاں آپ نے ایسا کیا تو ایسے روایت میں عموماً ترجیح کو دی جاتی ہے کہ جس نے بیان کیا کہ آپ نے عمل کیا اس نے دیکھا تو بیان کیا لیکن جس نے نہیں دیکھا اس نے نہیں کہا لہذا جس میں قرین آپ ہیں اگر آپ کہیں کہ پناہ صاحب ہیں میں نے ان کو دیکھا پُنہ جگہ کھڑے ہوئے تھے آپ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں پلا جگہ وہ نہیں تھی اب آپ نے جس وقت میں دیکھا ضروری نہیں کہ اس نے بھی اس وقت میں دیکھا اس نے زہر میں دیکھا کہ وہ نماز میں نہیں تھے اور آپ نے مغرب میں دیکھا کہ نماز میں تھے تو آپ کہیں گے میں نے نماز میں دیکھا وہ کہیں گے میں نماز میں نہیں دیکھا تو دونوں میں جمع کیا ہے تو یہ دیکھا یہ کہا جائے گا کہ اس نے جس نماز میں دیکھا وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں تھے اس نے جس نماز میں دیکھا صحیح ہے لہذا جس مرتبہ آپ اس کا رکھا ایک صحابی ایک صحابیہ نے دیکھا آپ نے بیان کیا کہ ہاں آپ نے رکھا لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بیان نہیں کیا انہوں نے انکار کیا تو بہت ممکن ہے کبھی آپ نے رکھا اور کبھی نہیں رکھا تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلحجا کے نو دن نو دن روزہ رکھا ہے تو زلحجا میں نویں کو تو روزہ ہے جو افضل ہے لیکن نو دن جو ذوال کے ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو یہ نو دن روزہ ہوتا ہے جو چاہے وہ رکھے جو نہ چاہے نہ رکھے گناہ گار نہیں ہوگا لیکن افضل روزہ ان میں سے نو دنوں میں کون سا ہے ارفا کا وہ کب ہوتا ہے ہاں نو درجہ کو ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آرفا کے روزے کے بارے میں حدیثوں میں کیا بات آئی ہے ابو و رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سلائم صوم میں یوم عرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفا کے دن کے بارے میں اس کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا سیل صوم میں یوم عرف ہے کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا طلبا پیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ ماضی اور باقی ایک سال کے روز کے گناہوں کا کپارا بن جاتا ہے ایک سال ماضی یعنی جو چل رہا ہے ماضی کیوں ہوا ہو ضولی کا مہینہ کب آتا ہے کون سا مہینہ ہے پہلا کہ دوسرا ضو کا مہینہ آخری مہینہ ہے آلریڈی ایک سال آپ نے کیا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے آخری مہینے میں آپ ہیں تو وہ سال جو چل رہا ہے یعنی پچھلا سال اور آنے والا سال ان دو سال کے گناہوں کا کفارا یہ یوم ارفا کا جو روزہ ہے اس سے ہوتا ہے اور یوم آشورا اور آپ سے آشورا کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آشورا کا روزہ کب ہوتا ہے دس محرم کو ہوتا ہے فرسن کلما بھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے سال ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو ارفا کا روزہ کتنے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے دو پچھلا اور اگلا اور آشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے کون سا پچھلا اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے آدمی پوچھ سکتا ہے جو گناہ بھی میں نے کیے نہیں ہے وہ اللہ کیسے معاف کرے گا تو علماء نے کئی باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے کہ جو آگے گناہ کرے گا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے کفارہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا گناہوں کا پلٹا جھک رہا ہے ایک تو یہ کہ اللہ گناہوں ہی کو مٹا دے ایک تو صورت یہ ہے کہ گناہ خالی ہو جائیں لیکن آپ نے بھی گناہ کیے نہیں ہے تو یہ کہ آپ کے گنا کا پلٹا جھکا ہوا ہے مان لیجیے سو گناہ اس کے اندر ہیں تو اس میں سو نیکی اگر ڈال دی جائے تو ایکول ہو جاتا ہے یعنی وہ گناہ گویا کے ڈیلیٹ ہو گیا دو صورتیں ہیں ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک انسان کے سو گناہ ہیں مثلا اللہ تعالی کو سو گناہ مٹا دے تو معاملہ یہ ہوگا کہ سو گناہ ختم ہو گئے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو دے دے کہ پھر سے گناہوں کا پلڈا کیا ہو جائے ہلکا ہو جائے اور نیکیوں کا پلڈا بھاری ہو جائے تو قیامت کے دن نیکیا اور گناہ تلیں گے تو علماء نے یہ بھی بات کی کہ کفارہ کے معنی ہے کہ اگلے سال کا کفارہ کیسے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دے دے گا کہ وہ گناہ جو آگے ہونے والے ہیں پہلے ہی سے اس کے لیے نیکیا موجود ہے کہ اس کا کپارا ہو جائے گا اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ چاہے تو اللہ کے علم ہے کیا گناہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ کر سکتا ہے اللہ کی مرضی اللہ کی قدرت ہے اللہ جو چاہے کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام میو مرفا جو ارفا کے دن کا روزہ رکھتا ہے سن تم اماما ہوں وہ سن تم بی جو آدمی روزہ رکھتا ہے ارفا کا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے سنت امامہ و سنت بعدہ سنت امامہ جو سال چل رہا ہے جو اس کے سامنے جو ابھی چل رہا ہے اور و سنت بعدہ اور جو سال اس کے بعد ہے تو یہ سال اور اگلا سال جیسے پچھلے حدیث میں آیا تھا اس حدیث سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ وہ سال کون سا ہے یہ سال جو ختم ہونے میں ہے لیکن باقی ہے اور اگلا سال جو آنے والا ہے اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ارفا کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے گناہوں کی مفرت ہو جاتی ہے لگاتار دو سالوں کی تین سو ساٹھ دن اور تین سو ساٹھ دن کتنے ہوئے سات سو سے زیادہ اتنے دن میں نہ جانے کتنے گناہ آدمی سے ہوتے ہیں لیکن ایک دن صرف آدمی روزہ رکھ لے اس ایک روزے کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے یعنی دو سال کی گنا کا گفارا یا اتنی نیکیاں مان لیجئے نیکیاں ہیں اتنی نیکیاں کہ دو سال کے گناہوں کے برابر ہو جائیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کو سادہ الفاظ میں دوسرے الفاظ میں اگر آدمی سوچے کہ دو سال کا خرچہ جتنا بھی قرض اور خرچ جو بھی ہو جائے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بل پورے کلیئر کرے گا اب سمجھ میں آتا ہے آدمی کو نیکیوں کے حساب سے جلدی سمجھ میں نہیں آتا مان لیجئے کہ اس اس روزے کے ذریعے سے دو سال کا جو بل ہے جو قرضے آپ کے ہیں سب کلیئر ہو جائیں گے ایک دن روزہ رکھے کیسا ہوگا اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کرے اس لیے کہ بل پے نہیں ہوا تو جہنم میں نہیں جائے گا جیل میں جا سکتا ہے لیکن گناہ اگر معاف نہیں ہوئی تو کہاں جائے گا بڑی جیل میں جائے گا جہنم لہذا ایک آدمی ایک دن کا روزہ رکھ دے ارفا کا روزہ رکھے ارفا کے دن کا روزہ اور ایک دن کے روزے سے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں کتنا کا فارا ہو رہا ہے دو سال کا واقعی اس کا احساس ہوئے اللہ مشکو اور آپ سب کو عمل کی طور پر خدا اس حدیث کو امام ابویالہ نے روایت کیا ہے اپنے مصنف میں اور یہ حدیث صحیح ہے سعید نجب تابعین میں سے کہتے ہیں سأل رجل ابن ایک آدمی نے روزے کے بارے میں کے دن کے روزے کے بارے میں تو انہوں نے کہا فقال كنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہ یہ دوسری بات ہے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہا کرتے تھے اس دور میں ہم اس ایک روزے کو دو سال کے روزوں کے برابر سمجھتے تھے یعنی ایک آدمی لگاتار دو سال روزے رکھے تو کس کے برابر ہو جاتا ہے عرفہ کے دن کے ایک روزے کے برابر دو سال کے روزے یعنی تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ کتنے ہوئے کوئی ہے اتنے سارے روزے تو اتنے روزے اس, اس کے برابر روزے اس کو پیسے ہیں اگر ہم روزے رکھتا چلا جائے تیس تیس تو کتنے دن لگیں گے اس کو اتنے روزے کور کرنے کے لیے اللہ خبر تو یہ دو سال کے دو سال کے روزوں کے برابر کے ایک آدمی دو سال لگاتار روزے رکھ کے وہ سواب کتنا مل رہا ہے جلدی سے صبح ہوئی شام ہوئی ختم دو سال کے روزے تو یہ فضیلت کا شوق اگر انسان کو ہو تو مجاہدے کی قوت انسان میں پیدا ہوتی ہے اس کو یاد رکھیے فضیلت کا واقعی شوق اور یقین انسان کو ہو تو عمل کی قوت بھی آدمی میں پیدا ہوتی ہے فضیلت سامنے نہ ہو یقین بھی کمزور ہو شوق بھی ڈھیلا ہو تو آدمی کا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے کچا یہ سبرانی نے اس کو اللہ اوسط میں روایت کیا ہے یہ دن کون سا ہے اب اس میں اختلاف ہے لوگوں میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں آرفا کا دن تو وہاں کا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے دن ہے اور وہاں جب وہ ہوتے ہیں وہاں کا جو ارفا کا دن ہے عرب میں مکہ میں اس کے حساب سے پوری دنیا جو ہے روزہ رکھے لیکن یہ بات مرجور ہے مناسب یہ بات نہیں ہے اور عرب کیا اللہ تعالی نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ایسی چیز کا مکلف کیا جو ان کے بس میں نہیں تھی لاس اللہ اور کیا اسلام کے احکام پہلے دور میں الگ ہوتے ہیں بعد میں الگ ہوتے ہیں یعنی ایسی چیز کا مکلف کیا جائے جو آج طاقت نہیں ہے اور فیوچر میں جا کے طاقت پیدا ہونے والی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اسلام ہر دور کے اعتبار سے قابل عمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جو روزے کی فضیلت بتائی سارے لوگوں کے لیے چاہے رمضان ہو چاہے حج ہو یا کوئی بھی اور ارفا کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو تو یہ دن ہر علاقے کے لیے ہر علاقے کے لیے اعتبار سے ہیں علماء نے یہی بات کہی ہے کہ کل اہل بلدین ہر اہل بلد کے لیے ان کی اپنی رؤیت ہے تو راج علماء نے یہ بات کہی ہے شیخ و سمین وغیرہ کا بھی یہ بتوا ہے کہ ایک آدمی روزہ کر رکھے ارفا کا اپنے علاقے میں نو ذلحی جاتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ شفی الوطر کہا تو اس میں وطر جو ہے نو تاریخ ہے اور ری باتیں آپ دیکھیں گے دوسری جی کشید نے بیان کی ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سا دن ہے ذلحجا یہ زلحجا کی نویں تاریخ ہے وہاں حاجی جو ہوتا ہے وہ کہ... اس کو کیسے معلوم پڑتا ہے عرفہ کا, कपर... کا دن کون سا ہے کیا وہ ڈیٹ نہیں دیکھتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈیٹ کا ذکر حدیث میں نہیں اس میں عرفہ کا دن آیا ٹھیک ہے, ہے. حاجی کو کیسے معلوم پڑتا ہے عرفہ کا دن کون سا ہے پیر ہے منگل ہے جمع ہے, کون سا ہے صحاجی کو بھی تو تاریخ دیکھنی پڑتی ہے اللہ کے بندوں حاجی کو کیا دیکھنا پڑتا ہے تاریخ صحاجی کے لیے جو نیکی وہ تمہارے لیے گنا کیسے ہو گیا ہے اس کے لیے جو جائز وہ ہمارے لیے منع کیسے ہو گیا جب حاجی بھی تاریخ دیکھتا ہے کہ نو تاریخ ہے تو نو تاریخ کو ہم کو یہ کرنا ہے آج ارفا کا دن ہے صحاجی کا ارفا کا دن کب ہوتا ہے نو دے جا کو تو باقی لوگوں کے لیے عرفہ کا دن کب ہوگا ان کے لیے بھی وہی ہوگا لہٰذا راجح قول اس میں یہ ہے اگر کہ بعض علماء کا قول یہ بھی ہے میں اسی بھی بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ان کا قول ملا ہوگا اور وہ اس کو اعتماد کرتے ہوں کہ, کہ بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ آدمی دیکھے کہ حاجی وہاں جو ہو رہا ہے ارفا کا دن اس کے مطابق دنیا والے روزہ رکھیں لیکن یہ ایسی چیز کا مکلف امت کو بنانا ہے جس کا علم ہزار سال تک امت کو نہیں ہو سکتا تھا ایک آدمی چین میں ہے ایک آدمی افریقہ میں ہے وہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ آج حاجی کہاں ہیں؟ آج آپ کے پاس موبائل ہے آج معلوم پڑ رہا ہوں آپ کہیں گے آج تو معلوم پڑ رہا ہوں لیکن ہم کہیں گے کہ اللہ نے مکلب اس چیز کا کیا ہے تو پہلے لوگ مکلب تھے یا نہیں ایک چیز آدمی دیکھو حاجی کو دیکھو تو اللہ نے کن لوگوں سے کہا دو ہزار سولہ والوں سے کہا یا نبی کے زمانے والوں سے کہا اگر ان سے نہیں کہا تو کیوں نہیں کہا اور ان سے نہیں کہا تو ہم سے کیوں کہا خوشی ذرا غور کیجیے سوال ہمارا یہاں پر غور کرنے کا یہ ہے کہ کیا اللہ نے ذمہ داری ڈالی کہ دنیا کے سارے لوگ جانے کہ حاجیوں کے حساب سے ارفات ادین کب ہے ارب عرف نے ارفات ادین کب ہے کیا پوری دنیا کے لوگوں پر ذمہ داری ڈالی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں ڈالی ہے دیکھنا چاہیے تو ہم سوال یہ کہیں گے کریں گے کب ڈالیے اس زمانے میں جب یہ روزہ مشروع ہوا یا آج دو ہزار سولہ میں آج سے سو سال پچاس سال پہلے کب ڈالی ذمہ داری اگر کوئی کہتا کہ تب ڈالی تو پھر ایسی ذمہ داری ڈالی جو پوری کر سکتے تھے نہیں وہ کہ نہیں تب نہیں ڈالی لیکن آج کیا پوسیبل ہو گیا تو آج ہے تو کہیں گے اللہ نے جب تب لازم نہیں کیا تو آج کس نے لازم کیا نیا نبی آیا آج خیریت میں چینجز ہوئے آج کیسے وہ اس کے لیے فرض ہوا آج کیسے اس کے کی لیے لازم ہوا کہ وہ یہ دیکھے یہ سوال کامن سینس ہے آدمی سوچیں اگر واقعی تو سمجھ میں بات آ جائے گی یہ میڈیا کی مصیبت ہے یہ کیا ہے مواصلات اور جو کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کے آج آسان ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کا سولوشن نکلنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ آدمی جو چیز کل لازم نہیں تھی آج اس کو لازم کر لے یہ دیکھتے ہیں حاجی کے لیے ارفا کے دن روزہ ہے یا نہیں ہے کہ حاجی کو حاجی کے علاوہ اصل مکلف کون ہے جو कि میں نہیں اب ان کو معلوم کرنا ہے کہ उनको کب ہے تو ان کو جانا پڑے گا فون کریں گے اس زمانے میں जमाने نے ایک دوسرے کو فون کر کے معلوم کر سکتے تھے کیسے کوئی مصر میں ہے کوئی افریقہ میں ہے کوئی کہاں ہے معلوم نہیں کہا کوئی چین میں چلا گیا ہے چین میں بھی صرف گئے ہیں تو کیسے معلوم کریں گے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا صورت کو دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں تاریخ کیا ہے نہیں کیسے معلوم کر سکتے ہیں ام فضل بنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اننا یوم سنتما لوگوں میں اختلاف ہوا جو لوگ ان کے پاس تھے ان میں عرفا کے دن کے بارے میں خلاف ہوا پیسیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں کہ آپ آج روزے سے ہیں یا نہیں بعضهم هو بہبو وقال بعضهم سورین بصائم بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے بعض نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے نہیں فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدْحِ <لَبَلِن> فرماتی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ سے بھرا پیالہ بھیجا وہ سنا بری ہی یہ وہ وقت تھا جب آپ اپنی اوٹنی پر سوار تھے بےآرفافا میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الدا کی بات چل رہی ہے حج میں آپ ہیں اور عرفہ میں آپ ہیں شری بہو آپ نے وہ پیالہ لیا اور اس کو پی لیا اس سے کیا معلوم پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تھے یا نہیں تھے تو آپ دیکھیے کتنی سمجھ خواتین و زمانے کی کتنی عقل مند تھی کوئی کہہ رہا آدمی لوگ کہہ رہے ہیں بےچارے کیا کہہ رہے ہیں ایک بول روزہ ہے کچھ بول رہے روزہ ہے کچھ بولے بول نہیں سولوشن نکلے گا ایک پیالہ لیا دوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اگر پی لیا تو روزہ نہیں اور نہیں پیا تو روزہ معلوم ہو جائے گا تو پریکٹیکلی سولوشن اس کا نکالیں گے تو عقل مندی سے اس لیے دیکھیے مسائل بعض اوقات حکمت سے اختلاف کو حل کیا جاتا ہے یہ صرف حکمت میں شاہ حکمت اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر دے دیتی ہے تو خواتین جو زمانے کی کتنی انٹیلیجنٹ ہوا کرتی تھی تو انہوں نے دودھ کا پیالہ بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیا آپ اوٹی پر سوار تھے آپ نے وہ لیا اور پی لیا تو اس سے معلوم ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے اور آپ روزے تھے نہیں تھے اگر واقعی آپ روز اس دن مطلب روزہ رکھنا ہوتا تو آپ ضرور رکھتے ہیں لیکن حاجی کے لیے عرفہ میں روزہ رکھنا نہیں ہے اس کے لیے یہ چیز مخروح ہے پسندیدہ نہیں ہے اور بہت زیادہ بحث علماتی ہے بہت زیادہ قوال اور آغاز طلب کے ہیں بعض لوگوں نے اس پر کتاب بھی علماء نے لکھی ہے ابن قیم میں اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یوم عرفا وہ یوم عرف یومفا ارفا کا دن عرفہ والوں کے لیے جو لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے عید کا دن ہے ان کے لیے عید کا دن ہے ولیدالی کا پوری حلیم بے ارفا کا اسی لیے جو لوگ عرفہ میں ہوں عرفہ والوں کے لیے اس دن عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروح ہے پسندیدہ نہیں ہے ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس کو امام ابن ابنقیم رحمتہ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے تو جو ارفات میں ہوتے ہیں ان کو ارفا کے دن ان کو ارفا کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے ہاں باقی دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں جو حاج میں نہیں ہیں وہ لوگ کیا کریں گے وہ روزہ رکھیں بہتر ہے نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہوں گے چاہے وہ مکہ میں چاہے وہ مکہ میں لیکن حاجیوں کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے نو ذل ہی جاگو نا ابن سے پوچھا گیا عرفہ کی روزے کے بارے میں عرفہ کے دن کی روزے کے بارے میں فقالا لم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا, أبو بکر ولا عمر ولا عثمان کیا کہا کہا کہ دیکھو عرفہ کے دن نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت عمر نے نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے بھی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا معلوما کے جو حج میں ہیں ان کے لیے روزہ نہیں ہے اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گناہگار بھی نہیں ہوگا ہم کسی کو کہیں عرفہ کو روزہ نہیں رکھا دین کی کوئی فکر نہیں تجھ کو آخر کی فکر نہیں نیکیوں کی کوئی قدر ہم اپنی نیکیہ کریں دوسروں کے اوپر اوپین بازی نہ کریں ہم کیا کرتے نیکی نہیں رکھے تو کہ وہ نہیں رکھے مان لیجیے ہم لوگ ہم لوگوں کا حال کیا ہے جس دن ہم نے روزہ نہیں رکھے جس سال عرفہ کا ہم کیا کریں گے تحقیق یہ ہے کہ یہ روزہ لازم نہیں ہے لیکن جس سال ہم نے رکھا ہم کیا کرتے لوگوں کو قدر نہیں روزے کی جس رات ہم تعجب میں اٹھے ہم لوگوں کو دن بھر کیا کرتے ہیں تاجد کے فضائل بیان کرتے ہیں اور جس رات ہماری چھوٹ گئی اور کسی نے رکھا ہم کے لازم تھوڑی ہے اللہ توفیق دے سب کو کسی کو پرانی بولنا چاہیے نہیں, نہیں تعجب پڑھنے والے کو برانے بولنا چاہیے تو ہمارا یہ حال ہے ہم نے کیا تو بہت اچھا نہیں کیا تو ضروری نہیں, نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی خیر کی چیز کی فضیلت کو بیان کرتا رہے مانتا رہے اپنی کوتا کو تسلیم کرتا رہے لیکن نہ رکھنے والوں کی حقارت بھی نہ کریں اور کرنے والوں کو ریاکار بھی نہ بولیں کوئی آدمی نہیں کیا کرتا ہم نے نہیں کیا تو کیا ہوتے یہ ریاکار ہے لوگوں کی شہرت چاہتا ہے اور جس دن ہم کرتے نہیں کہ ہم بڑے مخلص ہوتے ہیں اور کوئی ہم کو کہے کہ تمہارے اندر ریا ہے نا, میرے اندر ریا بالکل نہیں ہے آدمی اپنے آپ کو ریاکار نہیں مانتا ہے یہ اندھے پن کی علامت ہے یہ آدمی کے اندے پن کی علامت ہے جلس کا کہنا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو متحم کرتے رہو بہت برا لگتا کوئی آدمی بولے کو ریاکار آدمی کو بولے جی باقی بات باق تمہاری صحیح ہے ہاں میں ریاکار سالوں سے اخلاق کی کوشش کر رہا ہوں اب تک اخلاص پیدا نہیں ہوا میری توبہ ہی کو اللہ قبول کر دے تو بہت بڑی بات ہے آدمی میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ آدمی کبھی اپنے آپ کو مخلص میں مخلص ہوں نہیں سمجھے اس کو ہمیشہ اپنے اخلاق میں تردد ہو بلکہ وہ متاح نہ آنے اپنے آپ. تو یہ نہ رحمت نے ابن عمر کا قول نقل کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر امرا و و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے یعنی میں نہیں رکھتے تھے اس لیے کہ دوسری بہت ساری روایت اس باب میں ہیں اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے عرفہ کے دن دعا بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعائی يوم عرف بہترین دعا کے دین کی دعا ہے ما انا من قبل اور بہترین کریما له له بہترین, بہترین ذکر اللہ کا بہترین بات اگر کوئی کہہ سکتا ہے جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان میں سب سے بہترین بات اگر کسی نے کہی ہے تو یہ جملہ ہے کیا لا الہ الا اللہ واحد لا شریک لہ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وهو على الملکن قدیم اتنے عمدہ کلمات ہیں اس سے بہتر بات کسی نے نہیں تو یہ جملہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے عمدہ ہے اور پہلی بات آپ نے کیا کہی خیر و و معرفہ سب سے بہترین دعا اگر کوئی ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے ارفا کے دن دعا قبول ہوتی ہے چاہے حاضی ہو وہاں یا پھر یہاں ہو یہاں بھی اگر ہے تو آپ غور کریں یہاں آدمی عموماً کیا ہوتا ہے عرفہ کے دن روزے سے ہوتا ہے اور تین لوگوں کی دعا کا رد ہوتی ہے نہیں ان میں سے کون ہے روزے دار روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی اور مسافر مزدور تو یہ سنمری کی حدیث ہے اور حزم کی غیر یہ ہے یہ محتبر حدیث ہے آئیے النحر کے بارے میں کیا ہے عبداللہ نے قرد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم عند اللہ تبارک و, تعالی يوم النحر و تم یوم اللہ کے نزدیک سارے دنوں میں عظیم ترین دن پہلا تو کون سا ہے یوم قربانی کا دن عید کا دن جس کو یوم النحر کہتے ہیں نحر اونٹ کے کرنے کو کہتے ہیں اور پھر نحر کا لب. ہر قربانی اور کرنے ہوتا ہے. يوم القر. پھر اس کے بعد والا دن کہتے ہیں سو جوراوی حدیث کے کہتے ہیں یوم القر سے کی مراد کیا ہے یعنی عید کے بعد کا دن جس میں سارے لوگ آرام سے قرار پکڑتے ہیں سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں عید کے بعد کے دن میں عید کے دن بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے بعد حاجی اور جو دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ قرار پکڑتے ہیں تھوڑا سکون سے ہو جاتے ہیں تو عید کا دن سب سے افضل ترین دن ہے اور پھر اس کے بعد والا اسی طرح سے تلبیہ اور قربانی کی فضیلت دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ اور قال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سارے آمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا العج والسج. العج یہ اور ابن نے اس کو روایت کیا ابویا نے بھی اور یہ حسن روایت ہے اللہ کے کیا معنی ہے علماء نے کہا کہ رفع الصوت بالتلبیہ تلبیا کہنا لبل تلبیا جو کہتے ہیں تو یہ تلبیہ کہنا کیا ہے الج یہ افضل العمال اور اسی طرح سے اج ہے یعنی جانور ذبا کر کے اس کا خون بہانا تو جانور کو ذبا کرنا اور تلبیہ کہنا یہ اللہ کے نزدیک افضل العمال میں سے ہیں جو انہیں دنوں میں ہوتا ہے جو انہیں کے مہینے میں ہوتا ہے اور آشم ز میں ہوتا ہے اسی طرح سے ایام التشری کی بھی فضیلت ہے ایام التشری کون سے دن ہے عید کا دن دس زل کو ہوتا ہے اس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ زلیجا جو تین دن ہوتے ہیں ان کو ایام ایامتریف کہا جاتا ہے ان دنوں کے بارے میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عید کے دن قرار دیا ہے آپ فرماتے ہیں یوم محارف یوم محرف وَيَوْمُ و وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عید احل اسلام وہ ایام اطلن و آپ نے کیا فرمایا عرفہ کا دن اور قربانی کا دن اور ایام متشریف قربانی یا عید کے دن کے بعد کے تین دن عیدنا اہل الاسلام ہم اہل اسلام کی عید کے دن وہی ایام اصل و شرب اور یہ کھانے پینے کے دن ہے یہ کون سے دن ہیں کھانے پینے کے دن ہے تو یہ مستنط احمد اور اسی طرح سے ابوداؤ طی اماجا ابوداؤ طی نس اور اسی طرح سے حاکم نے کیا کے نمازہ میں نہیں ہے تو یہ حدیث صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارفا بھی عید کا دن ہے کس کے لیے حاجیوں کے لیے اور یومر عید کا دن ہے تار مسلمانوں کے لیے اور ایامتریف بھی عید کے دن ہیں سارے مسلمانوں کے لیے تو یہ عید کے دن ہے بعض اوقات ارفا میں لوگ کیا کرتے ہیں کچھ میٹھا ویٹا بنا لیتے ہیں بازو میں دائیں بائیں گھروں کو بھیجتے ہیں یہ, یہ کہتے ہیں یہ ارفا ہے تو اس طرح سے یہ منانے کا ثبوت ہم کو سلف سے نہیں ملتا ہے اس طرح کی کوئی بات ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے کہ اس دن ارفا کے دن میٹھا بنا ہم لوگ میٹھی چیزوں کو بہت پہلے سے یاد رکھتے ہیں میٹھا کھانا اور میٹھی چیزیں یہ ساری چیزیں جو ہیں جلدی لپکتے ہیں روزے کی طرف نہیں لپکتے ہیں لیکن میٹھے کی طرف برابر لپکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق ایام اقلی و شرب و ذکر للہ ایام التشری کیا ہے یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے انس ردی اللہ علم فرماتے ہیں نہام منسنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے صداثتی ایام تشریف ایام, التشریف ایام التشریف کے تین دن ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں و یوم اور عید الفطر کا دن یوما الاب اور عید البحا کا دن قربانی کا دن وہ یوم الیام اور جمعہ کو خاص کر کے جمعہ کی وجہ سے اس دن روزہ رکھنا اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنا یہ بھی منع کیا ہے ہاں جمعہ سنیچر جمعرا جمعہ ایسا اگر روزہ رکھتا ہے نفل تو چلے گا فرض روزہ تو سبھی دن ہوتا ہے لیکن جمعہ کا روزہ جمعہ کا دن خاص کر کے رکھنا صحیح نہیں ہے امام ابو داؤد ارارسی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے تو یہ کچھ باتیں جو کے مہینے کے تعلق سے تھی اللہ رب العالمین اس کی خیر ہم کو عطا فرمائیں اور اس میں جو نیکیاں کرنی چاہیے تو سو دس دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں اقول اقوضحاض اور